السّلام الحمد علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہبات الراشہ باقی تمام سامعین فرآن گرامی برادرہ سب کو شوشن واقعی سلامت کرتے ہمارا سطح در کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر پانچ سو پچپن اور لیگ ایک سو ستانوے ہے پانچ سو پانچ بند شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور اب ایک سو ستانوے اوراد فتھیہ کا دس نمبر ایک سو ستانوے اجوائن گرامی تو اوراد دِ میں سے جو ہے اس میں اعظم جو ہے آسما الحسنہ کے بارے میں ہیں اور اس میں جو ہے آج ہمارا درس نمبر پانچ سو پچپن ابھی ایک سو ستانوے آج کے بعد میں جو ہمارے سلسلے اس میں اللہ کے بارے میں تھا اور جو ہے آج ہمارا اس میں ایک مطلب جو یہ ہے کہ شرح اس حسن میں یعنی اس میں اعظم جو ہے اللہ کے جو ہے فیوز و برکات ہاں یعنی؟ اللہ جل جلال کے جو ہے فیوز و برکات ہمارا شرح ہاں جی یعنی؟ اللہ جل جلالہ کے جو ہے فیوز و برکات تھے جو ہے اس میں ہمارا بعض تھوڑا سا کتابوں میں جو اس مقدس اسم کے بہت سے سےویزات کی کتابوں میں اور اس میں اعظم ایک بار جن حضرات نے قلم اٹھائے ان میں سے بعض حضرات نے اس مقدس اسم کے جو ہے خصوصیات بیان فرمایا ہے فیوضات برکات ہاں خصوصیت نہیں فیوز و برکات اس سے ہم کیا فیض لے سکتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے نمبر ایک جو ہے یہ ہے کہ اللہ جلا جلال ہو یعنی اس اسم میں مبارک کے فوائد بے شمار ہیں ان میں سے چند جو ہے یہ بھی ہیں کہ جو شہر اس اسم ذات یعنی اللہ کو ہزار بار پڑھے یعنی ہزار بار پڑھیں وہ صاحب یقین ہو یعنی مراد ہر روز ہے جو شاید اس مقدس کو ہر روز ایک ہزار مرتبہ پڑھتا رہے فرماتے ہیں وہ ساب یقین ہوگا ہاں جی وہ ساب یقین ہوگا ہاں جی وہ ساب یقین ہوگا یہ علم کے باب میں یقین نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں حسن خود و خدا کے بارے میں کے یقین کے منزل پر ہونا قیامت کے بارے میں یقین کے منزل پر ہونا ہاں جی اور قرآن پاک کے بارے میں اور جو بھی ہمارے اعتقادات ہیں ان کے بارے میں یقین کے منزل پر ہونا یہی جو ہے اصل جو ہے بندہ مومن کے زندگی کا اصل سرمایہ اور کل قیامت میں نجات کا ایک اہم ترین چیز ہے تو اس سے میں اس سے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس اس میں ذات اللہ کو ہاں یا اللہ کے کر پکاریں یا اللہ اللہ کے کر پکاریں ہاں جی ہزار بار جو ہے پڑھیں ہر روز وہ ساب یقین ہوگا دوسرا اس مقدس اسم کا حیض یہ لکھا ہے جو شاخ اس اسم مبارک اللہ جلال, جلال کو جو ہے نماز کے بعد سو بار پڑھے یعنی ہر روز یعنی ہر روز نماز کے بعد سو بار پڑھے تو اس کا باطن کشادہ اور سابق کشف ہوگا تو ہم مراد نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد یعنی جو شاخ اس اسم مبارک کو یعنی نماز کے بعد تو مرادز سے ہر نماز کے بعد ہے ہر نماز کے بعد سو بار پڑھے تو اس کا باطن جو ہے کشادہ اور شاو کا شب ہوگا دوسرا ثواب جو ہے اس کا فیض یہ فرمایا کہ جو شاتی قسم کو جو ہے ہر نماز کے بعد سو بار پڑھے ہر روز تو اس کا باطن کشادہ یعنی اس کو شرح صدر حاصل ہوگا باطن کشادہ سے مرادی ہے علمی حقائق سمجھنے میں ہان چھاننے میں اس کے لیے بڑی مدد ملتی ہے شاء الح صدر ہونے کے بعد علم نشر اللہ کا صدر قلع نبی کے والرمایا حتم عصہ نے بھی یہی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے تو یہاں اللہ تعالیٰ بندے کے سم کو جو ہے نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد روزانہ سو مرتبہ بڑھتا رہے تو اس کا باطن کشادہ اور سابق کشپ ہوگا اس کے سامنے سے بہت چیزوں کے پردے ہٹ جائیں گے اور باطن اشیاء دیکھنے لگیں گے ہاں جی تیسرا اس کا ثباب یہ لکھا ہے کہ آسماں بنت عمیس جو کہ زوج حضرت جعفر تیار تھا حضرت آسمہ بن بن تامس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی اور فرمایا تھے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا یہ دعا پڑھیں اسماء بن تامز کو رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ مصبت اور پریشانی کے وغیرہ یہ دعا پڑھا کریں وہ دعا کیا تھا یہ تھا اللہ اللہ لا لاشرک و بحیشیٰ ہاں جی تو اللہ اللہ لا لاشرک و بحیشیٰ یہ مقدس یہ سن ہاں جی اس میں اللہ اللہ دو, دو, دو دفعہ ہیں رب بھی ہیں بھی لاءرک و اللہ اللہ یعنی اللہ ہی میرا اللہ اللہ رب بھی یعنی اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈھراتا لا و بھی شعب میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ڈھراتا تو یہ مقندس دعا جس میں اللہ اللہ یہ مقدس قسم جلالہ دو دف کے ہیں پھر لفظ رب ہیں پھر اللہ شرک و بھی شاہ چونکہ شریک اللہ کو سخت ناپسند تو ناپسندیا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اس میں اللہ جل جلالہ کے عید سے انسان جو ہے مثبت اور پریشانی وغیرہ دعا پڑھنے کا حکم دیا اس دعا کے پڑھنے سے انسان جو ہے مثبتوں سے نجات اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے چوتھا فیوز فیض و برکات یہ ہے جو شخص جمعہ کے دن ہماتیں جو ش جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر جو شعر جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر ہاں جی مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہیں مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا اس میں کوئی تعداد نہیں ہاں جی جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہیں پھر جس چیز کی دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ عاطا فرمائیں گے یعنی پھر جو ہے یہ دعا جس مبارک پڑھنے کے بعد غرب سے عصر سے لے کر غرب تک پڑھتے رہیں پھر غرب کے قریب آپ جس چیز کی دعا کریں اللہ سے جو چیز مانگیں ہاں کسی پریشانی سے نجات کسی مشکل سے نجات کوئی مثلاً نوکری کا مسئلہ ہے ہاں یہ جی کوئی مالی پریشانی ہے جو بھی آپ کے لیے پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں حاجات ہیں ہاں جی ان سب کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ جو بھی چیز آپ مانگیں گے اللہ آپ کے وہ, وہ چیز آپ کو عطا کریں گے ہاں جی تو یہ دعا جو ہے بہت ہی مفید چیز ہے انسان کے مشکلات بہت ہوتے ہیں مسائل بہت ہوتے ہیں پریشانیاں بہت ہوتی ہیں ہر شاہ کی مختلف پریشانیاں ہیں تو یہ جو تمام پریشانیوں سے نجات مشکلات سے آسانی کے لیے یہ بہت ہی جامع نسخہ ہے تو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں جو شرط جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر طبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمٰن پڑھتا رہیں پھر جس چیز پھر مغرب کے اذن کے قریب پھر جس چیز کی دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے ان تینوں یہ چار جو ہے اوساخ جو بیان فرمائی سے سن کے فیوزات یہ جو ہے حوالہ خصوصیات آسما حسنہ صفحہ نمبر چھیالیس پہ یہ باتیں ہیں یہ فضدات یہ چار فیضات اس کتاب کے حوالے کو صاب پانچواں فیض یہ ہے فیض و برکات اللہ جلا جلالہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ذکرہ اس ہو اس مقدر کا ذکر ذہن و آسر صبح کے وقت ذحا یعنی چاش کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد اور و آسرن اور عصر آسر کے وقت وہ حصل وسل من منا رات کے آخری حصے میں تین حصہ کر کے آخری تیسرے حصے میں سے ست تین مرتب مرتن شیست مرتبہ یہ اس قسم کی عادت ہے ہاں جی اللہ کی عادت جو ہے اب جد کبیر میں شیست بنتا ہے شماتین چھ ست مرتبہ بغیر یائن یا کے بغیر صرف اللہ اللہ پڑھیں یا کے بغیر چھ ست مرتبہ پڑھیں تو یوں سنیل المطلوب تو آپ کا جو ہے ہر مطلوب اور مقصود حل ہو جائے گا آپ کا ہر مقصد حل ہو جائے گا آپ اپنے مطلوب تک پہنچیں گے تو یہاں مطلوب سمرات اللہ خود بھی ہے انسان کو اللہ مل جائے گا بند مومن کا مطلوب حقیقی مقصود حقیقی معشوق حقیقی اللہ ہے تو یوں سمجھو اللہ ملے گا اللہ تک پہنچے گا اللہ کے ہاں جی اللہ کے اس کو یوں سمجھو اللہ سے ایک خاص عشق ہوگی خاص محبت ہوگی خاص معرفت ہوگی ساتھ اس کے دوسرے بھی جو ہے نیک متعلق جو بھی ہیں جائز حاجات ہیں وہ بھی پورا ہو جائے گا تو یہ عروی کتاب مصباح کا امی میں ہے مصباح کا فہمی سفر نمبر جو ہے چار سو چھہتر پہ ہے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ جلالہ اللہ صبح ہاں جی ذہن تو میں یہاں صبح لکھا ہے صبح یا چاش صبح کی نماز کے بعد یہ چاش یعنی عطقت کا زنت بھی ہوتے کیا نو دس بجے آٹھ سے لے کر نو دس بجے گیارہ بجے تک کے بیچ کو ذحاء چاش بولتے ہیں تو ذہن صبح کے وقت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو صبح یا چاش کے وقت اور اصل اور رات کے آخری تہائی حصے میں یا کے بغیر یعنی صرف اللہ اللہ پڑھے یا اللہ نہ پڑھیں شی مرتبہ پڑھتے رہیں تو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے یعنی مراد مطلوب خدائے سبحان ہے یعنی چونکہ مومن کا اصل مطلوبہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ ہی اور ساتواں جو ہے فیض اس اسم کا یہ ہے جو کوئی اسم جلالہ اللہ کو بعد نماز پنجگانہ کے پانچ وقت نماز کے بعد سو بار پڑھا کرے تو باطن اس کا کشادہ ہوگا اس کا باطن جو ہے کشادہ ہوگا یعنی اس کو شرح صدر حاصل ہوگا آٹھواں حسرت اور جب کوئی حاجت پیش آوے آپ کو کوئی بھی پریشانی حاجت مشکلات مسائل دینے ہوئی پیش آوے تو اس اسم مبارک اللہ کو ایک ہزار بار پڑھیں تو اس کی حاجت برآوے ہاں جی آپ کو کوئی بھی حاجت بروقت پیش آیا تو قبلہ روح ہو کر جو ہے باوضو ہو کے قبلہ روح ہو کر آپ نے ایک ہزار مرتبہ اس مقدس اسم کو توجہ کے ساتھ پڑھایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کے لیے دعا کریں اس مشکل کے حل کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور پورا فرمائے گا ہاں جی یہ بھی جو ہے مفید نسخہ ہے جس میں شک نہیں اللہ تعالیٰ عادیت میں آتے ہیں بندہ جو ہے جب تین مرتبہ یا اللہو بول لیتا اللہ ہو بولے تو اللہ تسمد ہاں میرے بندہ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ تو تاکہ تیرے مشکل حل کریں اور جب کہ ابھی ایک ہزار مرتبہ بندہ اللہ کو یا اللہ کہہ کر پگاریں تو اللہ اس کی فریاد سے کیوں نہیں کرے گا ان بعد یہ ہے کہ ہم تھوڑا توجہ سے پڑھیں پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں پورے عزیزی کے ساتھ پڑھیں ہاں یہ دعا بھی مانگنا آنا ضروری ہے ہو سکے تو چند قدر آنسوئیں کے ساتھ پڑھیں آنسو بہت مشکل کشا ہے ہاں آنسو ہی سے دنیا میں مشکلات حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کی حل مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں دنیا میں کسی بھی بزرگ کے سامنے کسی بھی شاذ کے سامنے انسان کوئی پریشانی پیش کر آنکھوں سے چند آنسو گرے تو وہ بندہ آپ کی مشکل حل کرنے پہ آمدہ ہو جاتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے یہ تو بندوں کے اندر اللہ نے رحمت ڈالا ہے اللہ تو کتنا مہربانی وہ تو ایک ہزار باپ سے ایک ہزار ماں سے زیادہ مہربان ہیں اس کے درگاہ میں انسان چین قدر آنسوں کے ساتھ یا اللہ ہو یا اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا ہاں ضرور قبول کرے گا تو یہ آٹھ عام جو ہے خوشیت یہ ہے ہاں جی اور جب دوبارہ بتا رہا ہوں کوئی اور کوئی تو اس اسم مبارک اللہ کو ایک ہزار بار پڑے تو اس کی حاجت براوے اور یہ جو ہے ہرز سلیمانی میں صفحہ نمبر ایک سو سینتالیس پہ لکھا ہوا ہے یہ خصوصیت خصیت نمبر نو جو کوئی اس مبارک اللہ کو کاغذ پر چھ مرتبہ لکھ کر یعنی چھ مرتبہ لکھ کر پانی میں بھگو کر رکھے جب لکھائیے دھل جائے یعنی کتنا ٹائم پندرہ بیس منٹ ڈبو کر دل جائیں تو اس پانی کو بخار والے سانس کو پلائیں تو اس کی بخار ٹھیک ہو جائے گی یہ بھی بہت ہی یعنی عام ہے ہاں ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں تو اس اس سے مبارک ہو کاغذ پر چھ سٹ مرتبہ لکھن چھ مرتبہ ہاں سکتی سکت مرتبہ لکھ کر پانی میں بھگو کر رکھیں آدھا گھنٹہ بیس منٹ اگر تھوڑا گرم پانی میں رکھیں تو جلدی دھل جائے گا جب لکھائیں دھل جائیں اور اگر اس زعفران کے پانی سے ہو تو زیادہ بہتر ہے عام شاہی کے مقابلے میں تو اس پانی کو بخار والی ساس کو پلائیں تو اس کی بخار ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو اکثیر دعوات سفر نمبر 302 پہ دعاؤں کا ایک مجموعہ کتاب ہے اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب آئیمہ علیہ السلام سے منقول ہیں شور جو فیض نمبر دس جب بندہ مومن یا اللہ ہو کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے ہاں جے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبے کا ابدی ان اللہ پما حاجت کا جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک آبدی اے میرے بندہ لبیک لبیک حاضر ہوں حاضر ہوں ان اللہ میں اللہ ہوں ہمہ حاجت ہوگا تیرے کیا حاجت ہے تیرے کیا پریشانی ہے کیا مشکل ہے اللہ فرماتے لبیک اے میرے بندے یہ میں اللہ ہوں بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے اس سے معلوم ہوتے کہ یہ اس مقدس حاجتوں کے پورا ہونے میں کتنی اہم اور ساری الجاوت ہے یہ بھی جو ہے ایک اکثر العوت صفحہ نمبر تین سو دو پر ہے ہاں جی تین سو دو پر ہے تو آج جو ہے اسی دس خصوصیات پہ اکتفا کر رہا اور انشاءاللہ شاء اللہ خصوصیات جو ہے کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توحفے دے دے اس کے نام مقدس سے مانوس رہنے کی اور ہمیشہ در زبان رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مومنین مومن مسلم مثلاً عالم کو توفیع دے دے عامین